یہ نارا جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم فرماتا دریا تو رستہ چھوڑ دیتا تھا نار سال سالت نعر تاخیر اسلام مفتی فضل صاحب الحمد للہ ددی من پفی مین عبادی شاہ الحمد للہ یس پفی مین عبادی الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفا خصوص من سجد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين بعدهم بالحسنان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 الله نور السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واصقدق رسوله النبي الكريم اللمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا لشيوال الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا علی کبا صحاب قیا سیدی یا حبی بغلاد وسلام علیک س یا احسن الخل والا علی کبا صحاب قیا اجمل نا صدور محفل میں سدور جلسہ معذر سامع السلام علیکم ورحمۃ اللہ اڈا سندر ضلع لاہور دہ جلسہ لبیک یا رسول اللہ دے مبارک نام نال موصوم ہے ناچیر اپنی ناچیری دا مکمل احساس رکھد ہیں جس موضوع تے جناب نال مخاطب رہے گا دوستوں دے انتخاب دے مطابق انواں حسن محمدی اور حسن یوسفی کا موازنہ اس موضوع نبیک یا رسول اللہ نام نال مناسبت بھی کافی ناچیز نے اللہ حج اللہ شاہ نو فضل و کرم اس موضوع نو, جمع جناب نو پیش کرنا جناب نے پہلا سماعت نہیں فرمایا حسن محمدی اور حسن یوسفی کا تقابل یا موازمہ اگرچہ ساری یہ ضرورت نہیں لیکن جو قرآن و حدیث اور بزرگاں نے دین دے مقدس فرامین تو معلوم ہویا ہے اس دے مطابق بیان کرنا اساد نہیں تول سکتے نا اللہ اکبر نہ حسن یوسفینو تول سکنے ہیں نہ حسن محمدینو تول سکنے ہیں ساڑی تو ایک کمبار ہے ساڑی طاقت حیثیت ہے نہیں نہیں لیکن جو کچھ سلف صالحین اور علماء کرام قران و حدیث تو جو حاصل ہوا ہے اس کے مطابق بیان ہوں اولاں سے گزارش ہے خود جیڑا یہ موضوع دا عنوان ہے محمدی دے مطابق نہیں کیوں تقابل, تقابل مقابلہ اور موازنہ یہ دو غیر چیزاں ہوتا ہے مخالف غیریت چاہتا ہے جب کہ حقیقت ہے کہ حسن و کمال اگر کائنات کسی بھی فرد اور شہ اندر نظر تو وہ حسن و کمال محمدی کا حصہ ہے مثلا اگر کوئی بندہ زید امر بکر غلام محمد غلام رسول کسے انسان نو لے کے تو انسان دے او دا مقابلہ شروع کرا دے وے انسان اس مقابلے دی کوئی تک نہیں بندی اے موازنہ صحیح نہیں بنتا کیوں؟ کہ جتنے انسان نظر ہوتے اے انسان دا حصہ نے علمی زبان کلی انسان یہ جزیات اور افراد ہیں تو جزیات افراد جڑے جی کلی دا حصہ ہوتے ہیں مثلا میں اگر یہ آک کہ جی بابا شیک صاحب حسین ہے اور انسان کم حسین ہے انسان کم حسین ہے بابا جی زیادہ حسین ہے یا بابا جی انسان کے برابر حسین ہے تو کوئی تک نہیں بنتا اس واسطے کہ بابا جی دا اپنا حسن و جمال یا اپنی حیثیت نہیں وہ تو انس خود انسان دا ایک حصہ نہیں انسان نو جدو انسان ایک کلی بن انسان ایک ایسی چیز ہے ہر ایک بندے نو انسان آکھنے ہیں جب ہر بندے نو انسان آکھنے ہیں تو ہر سونے بچ, ہر کمال وچ حسن اور کمال وہ ہویا محمدی حسن کلی دا حصہ جدو حصہ ہے حصے اصل مقابلے کی رکھ کے میں موازنہ کراما دیتا قابل سمجھ نی آئی نی. جوز کول نہیں آئی جو کل آکنا توجہ ہے نا اس نے اتنے دلیل کی مسلم شریف کے حدیث پاس جی میں آدم تو لے کے قیامت تک جو بھی حسنہ ہونا ہے یہ سب حسن محمدی کا ایک حصہ نے یا تجلیاں نے جلوے نے جی میں ایک اصل بیٹھا نال شیشے رکھ دے جاؤ شیشیا حسن جڑا دسے گا کوئی ورگا بے وقوف ہی ہوا چاہیے لیا اصل دے مقابلے بے تو میں آ کے میں یہاں سونا کہڑا سمجھ آئی کہ نہیں کر کے حدیسے مہینہ بھی معراج شریف دا ہے مبارک چڑھے اللہ پاک خیر نال گزارے اس مبارک مہینے شریف معراج شریف دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی یوسف بھائی اپنے ہوں جو مسلم دے لفظ نے اور وہی وہ اصح نے دوسری روایت لگ ورنہ ہے کہ اتھے فرمایا کد ادا کد اترس نے فرمایا میں حسن دا حصہ ملیا ہے وجو سونا آه... تو فرمایا شتر السن ہوسن دا حصہ ملیا ہے کی ملیا اونے دا ماننا دسا امام زرکشی اور امام ابن المنیر یہ مالکی مذہب دے نے امام زرکشی شافعی مذہب دے نے سبحان حضرات نے لکھیا اور اوناں تو نقل فرمایا سبُل الہدا دے اندر امام شامی نے فرمایا اے دا مطلب اے نہیں فرمایا مطلب یہ نہیں کہ ہوسن زمانے اور کائنات کا حوصل جیڑا ہے او <Allahberries> دا ایک حصہ یا نصف حضرت یوسف نے ملیا ہے اور باقی دوسری کائنات تکسیم ہویا ہے فرمایا ہے مراد نہیں یعنی کائنات حسن دا حصہ مراد نہیں بلکہ حسن محمدی دا حصہ مراد ہے بل المراد انہو اعتیا شطر الحسن اللذی اوتیہو جاسن اللہ, اللہ نے حضور دی دیتا ہے اس حسن دا حصہ حضرت یوسف توجہ نہیں فرمائی نے لیکن توجہ بھائی یہ بھی سمجھاو بھی اس حصے دا مطلب یہ نہیں لینا جی میں پانی دے گلاس ہی چنگا بھر لینا کیوں جنہ بھرو گے پیچھے گھٹ جائے گا تو جو اے اے نہیں کہ یوسف اللہ نے کمی آ گئی نہت مطلب حسن کا کہ جی شیشا رکھ دوسے سامنے دس سو ہزار شیشا رکھ جو شیشے نظر اصل کمی نہیں پیدا نے تجلی کی نے تجلی مرتبہ سانی میں ظہور تو ہر نبی میں حسن محمدی کا ظہور ہوتا رہا لیکن جب ہماری یہ یوسف پاک دی ایک خاصہ حصہ اوہ اللہ نے ظاہر چاہ فرمائے توجہ نہیں فرمائی جنو آخذ نے کبھی بن کے مجنون پھرا کو ہو سہرا کبھی بن مجنون پھر کو سہرا کبھی لے لے دل ربابن کے آیا کبھی شک لبھی شکل موسا کبھی یو سف مہا لتا کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مستفا بن کے آیا تک ہو سکتا ہے نبی پاپ کی کو تنخیص کر بیٹھا جی کوئی یہ ہزور کے حسن دسا کھ کے یوسو فا دتا توجہ نہیں فرمائی وہ جی میں کئی بے وقوب سمجھ دیں انا من نور اللہ والخلق کلوں من نوری میں اللہ کے نور سوں ساری مخلوق میرے نور سے وہ جی اللہ دے نور تو تو پھر حصہ جدا ہویا حصہ جدا ہویا دے وہ دے نور خدا, خدا کٹ گیا فلان جی, وہ او جی اس حقیقت نہیں سمجھ کہ حصہ کیا شائع ہوتا ہے وہ سمجھ عام حصہ جی میں ایسا مراد لنے یہاں حصہ بامانہ تجلی ہے جب اللہ کی ذات کا نور مرتبہ اول میں ظاہر ہوا تو ذات حق ہے مرتبہ سانی میں ظاہر ہوا تو نور محمد تقسیم نہیں تھے بانڈ نہیں تھے مثال دینا اگر میاں شیر ربانی ورگا مرشد ہوے۔ وہ مرشد خلیفے کوئی کمی آئی ارے بھائی وہ تجلی ہے وہ اپنی جگہ ہے ادھر بھی اسی طرح ہی ادھر بھی اگے بھی رنگ چڈیا ہے شریف سدی کے چاہیے فاروق اسمان اچایا ہے علی چاہے ہے قیامت تک ہر ولیہ اچھا ہے جی یہ جو آ رہا ہے تون ہے وہ یہی کہ ہزور کی کمی ہو رہی توجہ نہیں فرمائی کوئی کمی آلہ حضرت نے رنگ فرمایا گھر آ گئی نا کہ نہیں آئی تو بےعد بھی کر رہا موازنہ کرا کے لیکن کرنی پیس واسطے کہ چلو ایک حقیقت سمجھ آ جائے انہیں کہہ رہے ہیں کبھی بن کے مجنون فرا کو ہو سہارا کبھی بن کے مجنون فرا کو ہو سہارا کبھی لے لے دل روبا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسا کبھی یوسف سف مہا لکھا کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر سی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مستعفی کے آیا جو ہے حضرت بریل بھی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہ کمال حسن <و> کمال حسن ہو <کمال حسن حضور> کمال حسن ہے کہ گمان نق سے نہیں نقص آدھے کمی نلات فرما اتنے کمی کا گمان بھی نہیں ہو نہیں پڑنا نقص نہیں نقص با عیب surf... نقص بامانہ کمی فرمایا نقصان نہیں سمجھنا یہ اور سے غلطی طرف اشارہ ہے جیڑی امام زرکشی تپ ابن المنیر نے کیتی اللہ فرمایا وہ کمال الحسن حضور ہے کہ گمان نک سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں جو ہے ادھر دیکھو بھئی ایک اور امام سرکار دے سنا خان دنیا جان دور انہیں پھر یہ رام جی دسی ہے اپنے انداز دسی آپ فرمانے برکت واسطے پڑھی لینا ہے مولایا آبن لبی بیکا خیر فہول تب مور دہول تب ہو سو رہ توم سوہی بل بار ان ساب ف تم ہو سو رو اللہ مولا اللہ سونا ہیری فرما اللہ واہد اللہ, اللہ, اللہ شریف نے حقیقت اور صورت حضور دی مکمل کی ہے، کامل مکمل بنا کے پھر اپنا حبیب ہوں اگلی گل بالکل موجود ہی ہے کر بیٹھا پا سی منزا کلفی جوہار اس میں حسن فیہ غیرو ان کا سے وہ ہے اپنیاں خوبیاں آپنے آپنے آپنیا شریق تو پاک نے شریف تو فی مہارے اندر بنڈیا ہویا نہیں مت کوئی سبجے کچھ کو حسن کسی پاس کچھ کسی پاس ہے چلا گیا نہ حسن سارا یہ دہیے ہونے دیاں تجلیاں نے کسے پاسے عام جی میرا اتفاق نہیں پڑنا یوسف تنہا یاد یہ پہلا جڑا مصرا ہے نا یوسف دے میں رکھ وہ علماء لما سڈیا لکھا پچھلیاں کتاباں کٹیا کرو علم انٹے کرو تے پھر قرآن دا ایک ایسا علم ہے جیڑا جہاں پچھلیا نہیں جب اس رسول کتاب ایسی ملی ہے کہ پچھلیا کتاباں دا علم ہے لیکن اس دا اپنا علم ایسا ہے جا پچھلیا نہیں تو پھر یہ کھے آخی حسن یوسف صرف اتنے حسن یوسف نہیں آخو یا رسول اللہ جناب تمام کمالات اور محاسن اور خوبیاں جمع ہیں آپ کے حسن سے تجلی یوسف میں ہے یہ نہ کہو حوصلے یوسف آپ رکھتے ہیں نہ یوسف میں جو حسن ہے وہ آپ کی طرف سے گیا تو یوسف کو کہیں آپ حسن محمدی کچھ رکھتے ہیں سے کہیں آپ نے محمد کی تجلی رکھتے ہیں مولا لی فرمان بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو اصل ویخنی گل حقیقت پیمانے دے پوری ہونی ہے چھوٹے دے دن نہیں سم لگی یہ مادرت پیش نہیں معدرت ہے کہ یار یہ عنوان ڈالا لیکن اس میں بے ادبی سی محسوس ہو رہی وہ کرتی مزہ بھی دس کیوں کہ تقابل اور موازنہ خیریت چاہتا ہے اور حصہ جو ہوتا ہے وہ کلی کا غیر نہیں ہوتا پرتا اور تجلی ہوتا ہے بول گیا ٹھیک نہ آئی جائے بولو ہوں ادر ویگ سجنا موضوع والا کوئی شک نہیں حسن جس بھی کمال لیکن اس مبادلے تو پہلے جیڑی گل کرن لگا کر رہا ہے یہ حسن اور خوبی کمال سوری ہوتا ہے یا مانوی ہو جن کہہ دیں دوسرے لفظ ہیں یا شکل یاخلا کیا مانوی کمال مارا ادر ویس حسن اور کمال حسن اور کمال یہ اپنے والش ہوں لیکن اس کسی سائنس دان نے کہا کی کشش سکل ہے بارش ہے ہولی نل چکنی پیتا خدا ہی کھلوتی ہے کشش سکل دی وجہ किसी साइंसदान ने कहा जे ये गल होती पहाड़ बंद छिप लेंगे जे गल होती गंदे छिप के थले रख लेंगिन ये गल हो रे कशिश तरूरे कहना निदाम कशिश निक न लेकिन अगली गल नहीं मनते फारी फूरी का कोई चक्कर नहीं دی پہ چل رہی ہے پہاڑ بندے چھک دے کوئی بابے فرید ورگا کمزور ہو کے لکھا بندیا ندما چاہتا ہے اگر بھاری نہیں دی تو دس بندے بابے فرید اتنے بابا فریدی ایڈا کمزور انج کمزور لگتا ہے یہ مچھر بھی فوالیاں دے گا پر جی دا اندر ویخ رومی فرما ہے ظاہر اشرا ش آرت پچھ پاتی پا شت ہفت چرخ فرم فکیر تو گل سجنا توجہ کشے سے سکل دی گل نہیں اصل کشکے ساڈا پیر با توجہ ہے پیر باب فرماندہ عشق لسیان آوے تھائی خو ج بل وےکھا ایشی وے وہ جلد وے کھا یار وے خالی جگہ نکائی ہو مرسد کام او مل جا جی تاکی لائی قربان مری شد تو میں قربان اس مر شد تو جس دسیا بید الہی پتہ نہیں ہو گیا ڈبے میں پیر باہو ادھر سے آئے میں جڑے پاسے ویکھنا عشق وزد سزائے معلوم، کوئی جگہ عشق تو خالی نہیں معلوم ہو یاگا لوہیے کشش سکل دی نہیں عشق لیے توجہ درہ حسن یوسف لا لیکن گل اگلی حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن مبارک دا کمال قرآن بیان تے بیان فرمایاس رنگ فرماؤں جدو بیلکھا بی پاک دے اتراج بیوانی اس مینو ملامت ملا کر دیا جی مینو مینے مار دیاں جے میں دیوانی آخ دیاں جے مینو پاگل آخ, آخ, آخ, آخ کدھر مر گئی ہیں کی تنو ہو گیا ہے چنگی پھلی ہیں وزیرتی گھر باڑی ہو گئے کی کر بیٹھی ہیں انہیں آکھیں اچھا پھرے بھی اطراز تو آدم اٹھا دیا گی گل مشہور ہے تفصیل ہے جانا نہیں چاہیدہ صرف بچوں گل کٹنی ہیں بی بی پاک کورا کی کیتا سیدہ زلائخہ پاک نے کی کیتا آہا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَتْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَ وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا, رأي فلما رَأَيْنَهُ اکبر وقل نہ جد اگلے ملمت کی تی بی, بی پاک جواب دن یوسف نمرے تشریف لیا وہ خروج لائن تشریف لایا وہ جد بی تشریف لے آئے وی اکبر شش گیا اپنے آپ کی کر بیٹھیا ہاتھ وڈ بیٹھیاں نے نے اللہ پا کے کوئی انسان نہیں لگتا یہ دیکھو کریم فرشتہ فرشتا لگتا اے, اے, اے انسان نہیں لگتا کریم فرشتہ لگ اے توجہ لگتا ہے اے کریم کوئی فرشتہ لگتا ہے انسان نہیں بی بیویاں ویگ کے ہاتھ کٹ بیٹھیا نے اینیاں دیوانیاں ہو گئیاں توجہ درا اتنے ہوں میں ارد کر لگا یار ایک سوال اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے حضرت یوسف کے پاوا ویخ کے حضرت یوسف عشق دے پیار کیوں نہیں کی حیران ہو کے, ہو کے حضرت کے قدما کیوں نہیں ڈگے وہ خوہ چ پہ سٹ دے نے کیا دے سامنے اس نہیں سی وہ مشر ہوا ہاتھ نہیں کٹے کی وجہ وہ راہلے والے فڑیا کیا حسن نہیں دسیا توجہ نہیں فرمائی رات کی گلا کر لگا میرا توجہ ایک گل کرنی ہے کہ سڈے امام قرطبی نے فرمایا ہے دیکھو توجہ کوئی انج لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سونے بڑے ہی سن مگر قدرت والا کسی دا پورا ظاہر کرتا سا جہاں کوئی تھوڑا ظاہر تے تھوڑا کیتا سو کوئی ٹکے پا پیا ویچتا ہے کوئی ہے تے چ دے جی اگے پوری تجلی چا وکھائی سن اس نے یوسف دی وہ ہاتھ کٹ بیٹھیا امام قرطبی نے فرمایا ہے میں امام قرطبی نے گل کی ایڈی گل کر دی حسن اللہ تعالی نے پورا ظاہر ہی نہیں فرمایا جی فرما ہے तवज्जो नहीं फरमाई मालूम हो कुदरत निजाम जरूर पानी हर बंदा वेक के आशक नहीं बनता पर जिन्हू अपना आप कुछ विखा छे उ बेहोश होकर डिग पैदा है तवज्जो नहीं फरमाई آئے آئے آئے آئے <سلام> پاک محمد صلی اللہ جد پیا کہت پیا فرمایا جاؤ گل مشہور ہے سرکار سامنے آئے تین مہینے بھوک نہیں لگی تین مہینے بھوک نہیں لگی اگے پیچھے ویخ کے کیوں نہیں رجے اس لیے کیوں رجے نے سونے نے حسن یوسفی ذرا اس رنگ بخا ہے کہ اگلے رج گئے نے تین مہینے اور سجنا اس دشان جسلے مردی جنہ کمال حسن اپنا واخا وے شان محمدی عجیب پر قربان جاواں جنہ جنہ تے او شان ظاہر ہو جاندی ہے جنہ جنہ تے رب سونا تجلی او ظاہر کردا ہے پھر ان ہو جاندے کسے نوں سال بھوک لگ دی کوئی زندگی بھاری رج جاندے نے کھاندے نے تے محض لوگ نو یا نبی کی سنت بڑا اتے آخری نے تین مہینے اے رجی خلکتی وہ مہینے رجی خلکت نوانی تین مہینے رسی خلکت سفانی محمد تکبیر کسے گل ہے توجہ درا توجہ فرما مدنی پاک سرکار ہاتھر دے سرکار کھلوتے انہیں आज गए ने हकीकत दे इना कल कौसर कौसर तेनू मिलिया है माबू माओ بہانہ پانی کا سال نی سنت نا ہے کی کل کا اسا کا ہے کا ون حر محبوب شکر فرما سا سر لیکن ون ہر جہاں جمال تین رکھنا قربانی محبوبہ جیڑا تیرا دشمن ہوے گا وہی کوڑا ہونے حسن والے دا مخالف کسی کوڑے ہونا ہے ادھر کرن لگا چاند عاشق نے کہ چند سے چکور تے مور کیوں عاشق نے چند چکور آشے نہیں آشک نہیں نہیں نہیں وہ سیا آ تیس لوہے چیک ہے سونے کیوں نہیں دا حالانکہ قیمتی ہوں گل آ جاتی ہے جمال کیش لیکن کشش مناسبت ضروری مناسبت مناسبت دی وجہ او قیمتی ہے سونا پر مناسبت نہیں چیک نہیں کی مطلب اللہ تبارک بادہ نے یہ درمیان کوئی ایسی ایسا جوڑ رکھیا ہے جوڑ جس جوڑ دی اور چکور دی ویچے اللہ تعالی نے چاند پیار خاص مناسبت رکھی جہی عشق ہو گیا وہ پھر ویکھی رکھ لائے رات گزر جی جنا چر ڈبدہ نہیں اکھ ہٹ بھی نہیں فرمائی جنا ہٹ ہٹان چگلے آخر چیز کے وجود کے لیے علاجربا ضروری شروع, شروع کا وجود ضروری اور پھر ارتفا رکاوٹ چیز بن دیا وہ بھی نہ ہو کیوں؟ کیوں کیوں کیوں کیوں؟ اگر حسد دو حسد دو سونے ہسد پہ جنا لگتا ہے نہ ذات دی جے اے ہوئی رکاوٹ نہ ہوں ہر بندہ رب دا عاشق ہوں دا ہر بندہ رب کا آشک ہوگا لیکن حقیقت حقیقت لا دے شعور نہیں ہر ایک ہے لیکن گل شور نہیں ہو رہا کیوں اگر عشق کرے حسن یوسف دیکھے چن حقیقت چکور چند نہیں چند دے خالک دشک لیکن اندر صرف مناسبت نہیں رکھی اتنے تک ہی آشک ہوا کھلے نظر مل جڑی ہر پاسو عشق کے اللہ رسول جڑے تا کر کے ادھر کتا شے کے ہڈیاں دو ہڈیا دا کھان پی کریم مناسبت پیدا ہو جاوے کہ حضرت سی یزید جدیدامی جا رہے کتے تے نگاہ پی ہڈیاں بھول گئی کھانا بھول گیا کتا رب آ گئی چھک لیا اس روڑی بیٹھے رہے پاسے کلیاں دل لگنا کلیا کلیاں دل لگنا بیٹھ کے کتیا چار پاسے بیٹھے رہنا وہ گل آو... حضرت یوسف آو... علیہ السلام دے بھی آو... تے حسن یوسف مناسبت نہیں سن, آو... وہ کھوے سٹی کھڑے نہیں آو... ہوں دو گھر مناسبت نہیں ادھرسبت نہیں وہ ٹکیال ہی کھڑے نے جی مناسبت پیدا کیتے ہیں ہاتھ کٹی بیٹھیا نے ہوش ہی نہیں ریا نے جمال مجھے ہاتھ کٹ بیٹھی اصل گل ای لگی ہے گل تو اتنے جا پئی کہ بنا نے نو محروم رکھنا لیکن ادھر کن کی صلاحیت نہیں کمی سٹتے کہ پھر کشش ہے لیکن ادھر مناسبت نہیں قدرت والے نے کچیچن والی گل نہیں رکھی مکنا اللہ تعالی نے کتاب ایلاحیت نہیں رکھی پیار جڑ اگلے آنے نے کسی آ مجلو نو للت کالی تھا کہ میری نظر کی مطلب مطلب یہ میرے دل چالی صلاحیت رکھی آپ گل نہیں سمجھ لگی حسن یوز ہونا گل میدان یوس یوسف کمال پچھلے پیار کیوں نہیں پایا جنہ پایا اللہ تعالی دلچ کشش رکھی گل کچیچن گل کچیچن اتنے بیبیاں پہا کچی دیا بیبیاں بی دل انج ہی کمزور دے. پر مسردیاں مسر دیا بیبیاں بہت چھتی ڈول جی تو بخت والی کمزور دل ہوا محمد ایشان بار بار ہاتھ نہیں کٹیچے بار ہاتھ کٹے نے. اگر بار بار دے سارے سارے ہاتھ وڈ کے باہر وڈ کے لر والے ہوش نہیں سی رونی کم کار دیے شہر توجہ ہے لیکن ہویا کی اتنے بیبی بی اصلاح ترجو ترجو اصلاح ہم ترجو یہ لیکن no بی مصر کہتے کہ مصر لوگ ہی کمزور دل آہا ہیں لیکن پہلے سمجھ ادھر حسن ادھر حسن پھر ادھر عورت مسرک پھر ایک بار بار بار لیکن اگے آ جسے حسن محمد کی قربان جانا حس حسنے خطاب ہوس میں نام ہے مصر اتھے ارب عورت نے مرد ایک مصر اتر ارب عورت نے اتے ہاتھ اتے سر اتے ایک بار ادھر بار بار سنا حضرت نے میں حسین یوسف پہ کٹی صرفے اکشنا ذرا سر کٹا تر ارب کے مرد تو جتے رہ گئے تھے ممتاز قادری حاضر وغیرہ او جیو بی بی سامنے ہو پہ ہاتھ کٹی ایٹائی درد حسن یو سف پہ کٹی مصر میں دنا حسن کٹی مصر میں انکوش تنا سرکٹ آرے نام پہ مردان عربی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عجب مطلب ہوش نہیں رہی ارادہ نہیں کٹاتے کے پر جار دام دی دام دی ملے سنی چھوٹا لے لیے پشا چولی پا لیے اگلی گل کرے اگلی گل حضرت یوسف کا کمالے والے والدین بھی سجدہ بھی قرآن گواہی ہے کئی حضرات <سلام> نے لکھ دیا جی. وہ محض تعظیم تھی سجدہ آه. حقیقی آه. آه. نہیں تھا <سلام> انہیں غور نے کی قرآن آیا سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے کسی نے ڈگ پہ سمجھ نہیں لگی لہو سجدہ ادھر پہلیا شریت پہلیاں شریعتاں میں سجدہ حضرت آدم کو حکم ربانی کے ساتھ ایک آکر گیا حکم ربانی کے ساتھ سجدہ ہوا تو حضرت یوسف کو سجدہ ہوا تو رواج کے ساتھ جب محمد پاک کی بات آتی ہے تو جانور سجدہ کرتے ہیں نہ امر آیا نہ رواج ہے اتنے اور گل کرے پہلے سچے بھی پا رہے کرنا پہلے ہو سن دی ہو گا کٹن کٹا کر سجنا جنس کا جنس دیا شکو کے کم کر بیٹھنا اے چھوٹا ہے وہ قربان جاوا جنہوں نے بے شعور جانور آخنا ہے اے جانور آن کے نبی نبی اللہ کرن لگن زبا کرن سرکار نے صحابہ نو فرمایا فلانے اونٹ نو چک آئے دوسرے قلے تڑا رسے آن کے کرتن لمبی کر دے دے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو او میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا توجہ <سوط> <سوط> <سواجو> ہے <سوط> ایمانردا سے کی عجیب لگتا ہے عجیب کی لگ دا ہے بلکہ یوں کہو عجیب تر کہ لگتا ہے عورتوں کا ہاتھ کاٹنا وہ بھی عجیب, <سوط> ہے, وہ بھی عجیب <سوط> ہے وہ عجیب <سوط> ہے <سوط> لیکن جانور سر دے تھلے پیش کر دینا عجیب ہے توجہ نہیں کاش کے ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی جتھے او شیر لکھیا سی یہ کہ گل بن جی ہوئے گل ات آ گئی توجہ کشش عشق ہے پر گل یہ کشش عشق تو ہے اہ ہا ہش سرکار وفا کا وہ جو موت سے تردار نہیں ذرا کش جسے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو معلوم ہو جائے ہی روح محمد عشق کہہ لے کہلے روح محمد کھڑا ہے پر کھڑا ہے جی چکم آگ کے پتھر میں لگی نہیں تو پابڑ بڑ گیا ممتاز کادری ورگا کھڑا ہے بس یار رگڑ لگی نہیں ایمان سلامت ہر کوئی مدد ایمان سلامت ہر کوئی مق پر عشق سلامت کوئی خو منگڑ مان شربا من عشقوں عشقوں منگڑی مان شربا دل غیرت ہوئی مرد او یا شک بچا وے ایمان نبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نیا دروئی بولو جانور, جانور پہ سجدہ کرتے جنس دو جنس نال فطرت خلاف جنس کرے بھی جانور عشق ہو جائے توجہ نہیں فرمائی بھی جانور عشق ہو جانے ہاں قسمو ذات دی جے دے قبضہ اے قدرت اے میری جان ہے اللہ دے ولیاں دے ایہو ہوئی کمالوں دینے کہ او جڑا باطنی حسن و جمال محمدی ہے نا توجہ نہیں فرمائی وہ جس سے ظاہر ہو جندا ہے اودے تے جان و ہو جے بندے دے جتھے رہے بندے دے جتھے رہے ان بھی کچیچن پیدا ہو جائے توجہ نہیں فرمائی کے سونے رومی سرکار نے لکھے علاج رومی کے تیرا علاج آتش رومی کے ریت پہنگ مسنوی رومی والے فقیر پہ لکھے مسنبی شریف پیر رومی حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام بچپنے دا یار ملیا جدو آپ مصر دے بادشاہ بن گئے نے بچپنے دا یار ملنا ہے آپ فرما نے بے لیا یار یارا وال جان دے نے توفے لائے کے یار یارا وال توفے تو بغیر جان دے سمجھو چکی وال چلے آئے بغیر دانیاں تو کی توحفا لے واسطے بڑے تحفے بڑے توحفے لبے نے پر تیری شان دفا نہیں لبا میں سوچیا ہے تا توفا آئی ہے میں صرف ایک شائع لیاں دیئے میں ایک شائع لیاں دیئے جڑی میرے یاد دا بہانہ بن جاوے گی پوچھا کی اور سنیاں میں شیشہ لیاں دے بس ہور تیرے ناردہ توفہ دے آئے نہیں سی میں کیا میں ان شیشہ لیا جانا اے اپنے آپ نوے کے تے سمجھ روے میرا خود توفہ میں ہی نو یاد کر لے گا میں تے تحفہ نہیں لے دا میں صرف یاد نہیں بہان رومی فرما نے او خدا دیا بندے توجہ رومی فرما نے رومی فرما نے گل مار فتو لے گئے فرمند بندیا مومنا وہ انسان یار یار والفہ لے آ جے ہوئے آ شک آخر سونے بڑے ہی توحفے لبے نے وہ رب سونے تیرے واسطے کوئی توحفہ نہیں سی تحفہ ہے سانو یاد کر رہے متنا قربان جاو یوسف علیہ السلام دا یار واسطے لے کے جان بھی بجائے اگلے دل لے جانے اصا یہ لے آدھے تیری تصویر تو سوا کچی تصویر نقش کہ دو نات دا مندر محمود گزمی نے ڈایا تو ایک پوت دے اگا پجاری پیچھو جانگو رہی انہوں پتہ ہی انہوں محمود نے حکم کی تا... تلوار, مارو تلوار ماری لنگ دل بےفیا کھڑی بے اگلے آدھے نے یار کی تھی مسلمان بت آیا کڑا ات محمد باغ دشک ہو کے شو شو جا دیاں تصویر جگ دیا تصویر نہ تسبیر دل میں ہے تصویر یار جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی میرے خیال کافی کچھ بھیا فرمدہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غز نبی میں دڑپ رہی نہ وہ غز نبی میں دڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلف ایاز میں دعا کرو اللہ کرے جا حضورت جوڑے پاک دو ساتھ سانو اوہی دولت عشق دی تے محبت دی تے ادب دی مل بولی جائے بولی ہن کی جاواں پھر اخیریت انسان نہ میں وی سونیا کتنا چنتا تھا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ تحی